سمود, اذن بعث سمود نے اپنی سرکشی کے سبب صالح کو یا عذاب کو جھٹلا دیا جب ان میں کا بد ترین آدمی اٹھا کافروں کے خائب و خاسر ہونے کی مثال قوم سمود کی ہلاکت و بربادی کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ کے آذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا مفسرین لکھتے ہیں کہ عنایت کریمہ میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں نمبر ایک گناہوں کا ارتکاب دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دائ اور سبب ہوتا ہے نمبر دو کفار مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب ان کی ہلاکت و تباہی کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی تکزیب کے سبب ہلاک کر دیا تھا نمبر تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں اور قریش کی تقزیب کا کوئی معنی اور اعتبار نہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور باس بادل موت اور قیامت کے دن جزا و سزا ان دلائل سے ثابت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم پر دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم سمود نے اللہ کے نبی صالح کو اپنے قغیان اور سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا یا قوم سمود نے اس عذاب کو جھٹلا دیا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا اور اس عذاب کو تغوا اس لیے کہا گیا کہ وہ سختی میں حد سے متجاوز تھا یہ طغیان و سرکشی یا عذاب کا جھٹلایا جانا اس وقت و پذیر ہوا جب سردار قبیلہ نے اپنے بدبخت ترین آدمی کدار بن صالف کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اونٹنی کو ہلاک کر دی اللہ تعالیٰ نے جب قوم سمود کی طلب کے مطابق صالح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر پہاڑ سے اونٹنی نکال دی تو صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ کوئی آدمی اسے ایزا نہ پہنچائے یہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گی جائے گی اور اپنی باری کے دن کنواں سے پانی پیے گی اسے تکلیف پہنچانا یا اس کی باری کے دن اسے پانی پینے سے روکنا اللہ کے عذاب کو بلانا ہے لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اونٹنی کو ایزا پہنچانے کی صورت میں عذاب کی بات کو جھٹلا دیا اور قدار بن صالف نے ان کے ایما پر اونٹنی کو قتل کر دیا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے اس گناہ کے سبب پوری قوم کو ہلاک کر دیا ان میں سے ایک فرد بھی نہ بچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ان کی ہلاکت و بربادی کے سبب کسی کا خوف نہیں ہے اس لیے کہ وہ سب کا مالک اور سب کا رب ہے وہ اپنے بندوں پر غالب و قاصر ہے کوئی نہیں جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کر سکی صورت الشعرا آیات ایک سو پچپن ایک سو چھپن ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے قلحہ دہی نا قطل شرب شرب یوم ادب یوم ناظیم فعقروح فہدمین فم العذاب صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ہے خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے دن کا آذاب تمہاری گرفت کر لے گا پھر بھی انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی پس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ بوچا وب اللہ